السلام علیکم نیٹ فرک پروگرامنگ ہم نے آپ کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی ساکٹ بنانا سیکھا کلایا سروے بنایا اور پھر اس میں کمیونیکیشن کرائی کورٹ کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی کی تھی اور ایک کافی تیز سپیڈ کے ساتھ بلٹ ٹرین کی سپیڈ کے ساتھ ہم نے ایک کورٹ بھی کو ایکسپلین کیا تھا کر کے دیکھا تھا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے پروگرام اس وقت پر چل رہے ہوں گے اور آپ ساکٹ پروگرامنگ کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے آج ساکٹ پروگرامنگ کو لے کے آگے چلیں گے کچھ لاسٹ ٹائم کے کوئی کانسیپٹ جو دماغ میں اُورے تھے وہ آج کچھ کمپلیٹ کریں گے ایک دو اور چیزیں بھی اس میں دیکھیں گے کہ کیسے کی جاتی ہے جیسے آپ کی ہے اور پھر اگر کچھ ٹائم نے ہمیں آج پر مٹ کیا تو ملٹی تھریڈنگ کے ایشوز پہ بات چلے گی ساکٹ پروگرامنگ ہم نے کی آپ کی تھوڑی سی ریفریش کرنے کے لیے میں اسٹیپس آپ کے ساتھ ریوائز کرتا چلتا ہوں کہ ساکٹ پروگرامنگ میں پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نے ڈسکشن ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ ساکٹ جو ہے اٹس سمبلر ٹو فائل جیسے فائل ہے ویسی ساکٹ ہے فائل ہارڈ ڈرائیو کو چھپاتی ہے ساکٹ نیٹورک تک ڈیٹا بھیجنا ہو اسٹریم کرو فائل کے ساتھ ڈیٹا بھیج دو ساکٹ پہ ڈیٹا بھیجنا ہو کے ساتھ ڈیٹا بھیج دیں باقی کچھ بھی نہیں ہے فائل کو سیو کرنے کے لیے کا نام ایڈریس بتانا پڑتا ہے ساکٹ اوپن کرنے کے لیے, جہاں پہ سرور ساکٹ ہوتی ہے اس مشین کا آئی پی اور جہاں پہ سرور ساکٹ ران کاری ہوتی ہے اس پورٹ کا نمبر بتانا ہوتا ہے سرور کے اینڈ پہ سرور میں, uh, uh, میں یہ سرور ساکٹ پروگرامنگ کہ ایک سرور ساکٹ کنٹینیوسلی لسن کر رہی ہوتی ہے ریکویسٹ کو جیسے اگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ہماری کوئی ہمارا کوئی ریسیپشنسٹ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جیسی کوئی ریکویسٹ آئے گی وہ اس کو کہے گا بھائی ادھر چلا جاؤ یا ادھر چلا جاؤ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لو تو ساکٹ پروگرامنگ میں سرور ساکٹ جو ہے ان کمنگ ریکویسٹ کا ویٹ کرتی ہے جیسی ریکویسٹ ملتی ہے ایک کمیونیکیشن ساکٹ بنا دیتی ہے اور کمیونیکیشن ساکٹ کے بیچ میں کمیونیکیشن چل پڑتی ہے باتیں ہم نے بنائی کچھ ساکٹ ہم نے کلاس بنایا ہم نے سبر بنایا ساکٹ کو کوڈ کر کے دیکھا ایک چیز جس میں تھوڑی سی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے آبجیکٹس نہیں پاس کیے ہم نے ایک آبجیکٹ کو پاس کیا تھا اسٹرینگ پاس کیا تھا لیکن اسٹرینگ کو جاؤ ایک بہت ہی سمپلیفائیڈ آبجیکٹ ہے پریمیٹرس بھی پاس ہو جاتے ہیں آبجیکٹس پاس کر کے نہیں دیکھے تھے تو آج ہم کچھ دیکھیں گے یہ کہ ساکٹس کے بیچ میں آبجیکٹس کیسے پاس کیا جاتے ہیں वट इज द मैकेनिज्म ऑफ सीरियलाइजेशन सीरियलाइजेशन है क्या चीज और इसका काम क्या है सॉकेट के जरा क्लाइंट बनाने के उससे पहले मुझे स्टेप्स बताइएगा Step 1, Package Import करें Step 2, Socket Open करें और Socket को क्या पास करेंगे Server का IP Address, Server की सर्वर सॉकेट की Port. Step 3, Socket के साथ Ports, अपनी Streams Open करें Input Stream भी Output Stream भी انپٹریم کو یوز کر کے میسج سینڈ کریں ریسیو کریں ڈیٹا سینڈ کریں ریسیو کریں سرور کے بتائیے گا پیکج امپورٹ کریں سرور ساکٹ انسٹینشیٹ کریں سرور ساکٹ انسٹینشٹ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں اس کو اس کو پورٹ نمبر بتاتے ہیں جہاں پہ سرور ساکٹ نے رن ہونا ہوتا ہے server ساکٹ کو رن uh, کر دیں اس کو ویٹ کروائیں ان کمنگ کنیکشن کی ریکویسٹ کا جو ہم نے سرور ساکٹ کے ایکسپٹ میتھڈ کو یوز کر کے کیا تھا جیسے ہی کوئی ریکویسٹ آئے گی آپ کو ریٹرن ہوگی ایک ساکٹ اس کو ایک ساکٹ ٹائپ کی ویریبل میں سٹور کر لیں اس ساکٹ کی ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریمس کو گیٹ کریں ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریمس کے تھرو کمیونیکیٹ کریں دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ جہاں سے ہمیں کمیونیکیشن کی ریکویسٹ ریسیو ہوئی تھی کمیونیکیشن کرنے کے بعد ساکٹ کو کلوز کرنے لیں لوپ کر کے واپس آئیں اور سرور ساکٹ جو ہے یہ ہمارا نئے کنیکشن کا ویٹ کرے گی یہاں پہ بات ہم نے اسٹرنگ پاس کرایا سٹرنگز پہ ایک اوبجیکٹس ہوتے ہیں لیکن یہ بیسک بیسکس اوبجیکٹس ہم پاس کروائے ان کو ہم نے اور اسی طرح ہم اپنی باقی ڈیٹا ٹائپس کو پاس کروا سکتے ہیں آج جو وہی بار دوبارہ میں ری ایکٹیویٹ کروں گا کہ جو ہم بات ہیں وہ کہ اوبجیکٹس کو کیسے پاس کیا جا سکے سو یو وانٹ ٹو سینڈ این آبجیکٹ ٹو اے اسٹریم بیسیکلی سیریلائزیشن میں جو ہمارا پرپز ہے وہ یہ کہ آبجیکٹ کو ہم اسٹریم پہ رائٹ کروا دیں آبجیکٹ کو جب آپ اسٹریم پہ رائڈ کروا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آبجیکٹ کو آپ کہیں بھیج بھی سکتے ہیں کیونکہ ہم को کو کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں اسٹریم کو ہم فائل کے ساتھ بھی اٹیچ کر کے دیکھ چکے ہیں اسٹریم کو ہم ساکٹ کے ساتھ بھی اٹیچ کر کے دیکھ چکے ہوئے اگر اسٹریم ہماری فائل کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو آبجیکٹ کو فائل میں لکھوا سکتے ہیں یہ نیا کانسیپٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے میرے خیال میں اور اسی طرح اگر اسٹریم ہماری ساکٹ سو واٹ وی وانٹ object سینڈ این آبجیکٹری اور اس کی موٹیویشن کیا آپ اس بورنگ کنورژ میں سے ایک دفعہ گزر چکے ہیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ڈریس بک بنائی تھی اور نیمس اینڈریس آف آر فرینڈ جیسے اور اس کا آگے فون number تھا اور باقی سارے لوگوں کے addresses تھے اس ایڈریس بک کو ہم ریڈ کرتے تھے lines. ایک لائنس کے ہم ٹکڑے کرتے تھے اس کو کامرس پہ سپلٹ کرتے تھے اور دین ہمارے پاس نیم ایڈریس فون نمبر جب الگ الگ آ جاتا تھا تو وہاں سے ہم اپنا ایک آبجیکٹ کریئٹ کرتے تھے تو اگر یہاں پہ آپ کو ایسا میکنیزم بتا دیا جائے کہ انسٹیڈ آپ یہ فائل جو ہے لائن بائی لائن ریڈ کرے اور پھر ان آبجیکٹس کو ریکنسٹرکٹ کریں جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اگر آپ کو ایسے میکنیزم بتا دیا جائے کہ آپ ڈائریکٹلی اس کو ڈسک پہ سیو کو اور آبجیکٹ کو اور انیکٹریم سیریلائزیشن آبجیکٹ کو یہ بتاتی ہے کہ کیسے اس نے اپنے آپ کو اسٹریم سے ریڈ کرنا ہے یا کیسے اپنے آپ کو اسٹریم پہ ائٹ کرنا ہے جو پرابلم پہ ہے وہ کوئی بھی آبجیکٹ بنتے ہیں تو اس کا نیم اڈریس فون نمبر میموری میں ہوگا میکنیزم کنورٹس ہم اسٹریم کے تھرو آگے بھیج سکتے ہیں یا اسٹریم سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں سیریلائزیشن جیسے سیریلا فلٹنگ بھی کہتے ہیں میں کو اسٹریمنگ بھی نظر آئے گا نظر آئے گا ڈی ہائیڈریٹ اور فلائٹنگ کیا ہے کہ آبجیکٹ آپ کا میموری میں پڑا ہوا ہے اب جب جیسے ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو اس کی آواز بالکل نکل جاتی ہے تو اسی طرح آبجیکٹ کو آپ نے فلیٹ کر دیا ہے اور اسٹریم میں بھیج دیا ہے تو ڈی ہائیڈریشن بھی یہ ہوتی ہے کہ جو ہے آبجیکٹ فلیٹ ہو گیا اور اسٹریم میں چلا گیا ہے اور ریہائڈریٹ کرنا کہ اسٹریم میں سے ڈیٹا ریڈ کر کے آبجیکٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے تو ریئلائزیشن یہ جو آپ کو ڈائگرام نظر آ رہی ہے یہ آپ کو تھوڑا سا سیریلائزیشن کا آئیڈیا دے گی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا آبجیکٹ جو ہے وہ ہیپ کے اوپر کنسٹرکٹڈ ہے اس کی ایک اسٹیٹ ہے پہ اس کے ریفرنسز اویلیبل ہیں جب کسی آبجیکٹ کو ہم سیریلائز کرتے ہیں تو آبجیکٹ جو یہ ہمارا ہیپ کے پڑا, اوپر پڑا ہوا ہے یہ پورا کنورٹ ہو جاتا ہے اور سٹریم کے تھرو ہم اس کو پاس کر سکتے ہیں تو سٹریم میں پاس کرنے کے لیے کسی آبجیکٹ کو اس کا سیریلائزبل ہونا ضروری ہے کسی آبجیکٹ کو سیریلائزیبل کیسے بنایا جاتا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے تو سیریلائزیشن آپ نے دیکھا کہ سیریلائزیشن کی ضرورت کیوں ہے Instead کہ آپ فائل سے ڈیٹا ریڈ کریں پھر ڈیٹا ریڈ کر کے اسپلٹ کر کے آبجیکٹ کو دوبارہ کریٹ کریں ہم ڈائریکٹلی فائل کے اوپر اپنا آبجیکٹ اسٹور کریں گے فائل سے آبجیکٹ ریڈ کر لیں گے آپ نے اپنے آبجیکٹ کا ڈیٹا بھیجنا ہے نیٹ ورک پہ دوسرے کمپیوٹر کو تو انسٹیٹ کہ آپ ایک ایک کر کے اس کے نیم اڈریس فون نمبر الگ الگ الگ کی کے فارم میں بھیجیں وہاں پہ جا کے آبجیکٹ کو ریکنسٹرکٹ کریں آپ پورا آبجیکٹ ہی اسٹریم کے تھرو بھیج سکتے ہیں نیٹ ورک پہ دوسرے کمپیوٹر کو وہاں پہ وہ آبجیکٹ ریکنسٹرکٹ ہو جائے گا اسی طرح سے آبجیکٹ ریسیو ہو جائے گا تو سیریلائزیشن کا میکنیزم ہمیں ابیلٹی دیتا ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹس کو اسٹریمس میں سے پاس کر سکیں جب آبجیکٹ اسٹریم میں سے پاس ہم کر لیں گے ایبلٹی ہمارے پاس آ جائے گی تو وہ اسٹریم جہاں پہ بھی اٹیچ ہے وہ آبجیکٹ وہاں پہ سیو ہو جائے گا تو اگر آپ پوری ایک سوئنگ کی جی او آئی بنائیں اور اس جی او آئی والا جو کلاس ہے اس کے آبجیکٹ کو آپ فائل پہ سیو کریں تو جب آپ فائل سے دوبارہ اس کو ریڈ کریں گے تو وہ جی او آئی دوبارہ آپ کے سامنے ریکنسٹرکٹ ہو جائے گی تو اسٹریمس کے تھرو سیریلائزیشن کے تھرو ہم آبجیکٹس کو بھیج دیتے ہیں اسٹریمس کے اندر اور آبجیکٹ کو اسٹریم سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھتے ہی ہیں کہ کے میکنزم جو ہے وہ کام کسی ہے اور ہمیں اپنے پروگرام کے اندر کیا کچھ کرنا پڑے گا اس میکنزم کا فائدہ اٹھانے کے لیے تو سیریلائزیشن کا جو میکنزم ہے جا کے اندر وہ اویلیبل ہوتا ہے ہمیں تھرو سیریلابل انٹرفیس بائی امپلیمنٹنگ دس انٹرفیسر آٹومیٹک سیریلائزیشن مشینری تو کا اس کا مطلب ہے اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کی کلاس کو ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا جس کا نام ہے سیریلائزبل یو فائنڈ دیٹ انٹرفیس ان جاوا ڈاٹ آئیو پیکج اچھا اب کا انٹرفیس امپلیمنٹ کریں تو کون سے میتھڈ آپ کو امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے اب یہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی انٹرفیس امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کوئی کلاس کسی انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس انٹرفیس میں جتنے بھی میتھڈ ہوتے ہیں کلاس کو ان میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے یہاں پہ ہم کو بتاتے چلیں کہ سیریلائزیبل انٹرفیس ہے یہ ٹیگنگ انٹرفیس ہے ہماری سمپلی لکھ دے گی مائی کلاس وٹ ایور امپلیمنٹ سیریلابل یہاں پہ serializable interface کے اندر کوئی ایسا method نہیں ہے جو کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے صرف یہ ورڈ لکھنے سے کہ this class implements serializable interface जावा को जेवीएम को पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज किया जा सकता है इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम पर लिखा जा सकता है आपको कोई मैथड इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा वट इज ऑटोमेटिक राइटिंग सिस्टम नोस हाउ टू रिकर्सिवली राइट आउट द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिकर्सिवली फॉलोज रेफरेंसेज एंड राइट आउट दोज ऑब्जेक्ट टू सो हमारा जो सीरियलाइजेशन उनका मैकेनिज्म है ये काफी अच्छा है अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर से دوسرا آبجیکٹ ریفر ہوا ہو پرسن انفو کا آبجیکٹ آگے کسی اور آبجیکٹ کو ریفر کر رہا ہو اس کے اندر کوئی پوائنٹر ہو، نے کمپوز کیا ہوا کسی اور آبجیکٹ کو اور اس آبجیکٹ نے کسی تیسرے آبجیکٹ کو کمپوز کیا ہو تو سیریلائزیشن کا میکنیزم ان سب کو سیریلائز کر سکتا ہے کنڈیشن کہ وہ سارے آبجیکٹس بھی سیریلائزیبل ہوں، ایسی کلاسز کو بلانگ کرتے ہو جو کہ سیریلائزیبل ہیں تو ہم سیریلائزیشن کا میکنیزم ساری یہ چیزیں کہ ریکرسولی کس طرح سے آبجیکٹ کو لکھنا ہے ایک آبجیکٹ کے اندر سے دوسرا آبجیکٹ ریفر ہوا ہوا ہے اور دوسرے کے اندر سے اگر پہلا آبجیکٹ ریفر ہوا ہے یعنی کہ سرکولر رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو سیریلائزیشن کا میکنیزم جو ہے ان ساری چیزوں کا خود ہی خیال رکھ لیتا ہے رائٹنگ کرتے ہوئے سیریلائز کرتے ہوئے اور ریڈنگ کرتے ہوئے کیا ہوگا کہ سیریلائزیشن کے میکینزم سے آپ اسٹریم سے جب ڈیٹا ریڈ کریں گے تو آپ کو ایک آبجیکٹ ملے گا اینڈ یو ہیو ٹو ڈاؤن کاسٹ اٹس اپروپریٹ یہ تو ہم نے کے ٹاپک پہ بیسک ڈسکشن کی کہ کا میکینزم کسی آبجیکٹ کو اسٹریم میں لکھوا دے گا اسٹریم سے ہم دوبارہ ریڈ کر سکتے ہیں اس آبجیکٹ کو ہمیں کاسٹ کرنا پڑے گا ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کوڈنگ جب ہم کریں گے تو سیریلا میکینزم یوز کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا اسٹیپ استعمال کرنے پڑیں گے سو لیٹ سی کے پاس ٹائپ کا آبجیکٹ ہوگا اور اسی طرح آپ کے پاس ایک آبجیکٹ output stream ہوگی ابھی تک جو ہم نے stream یوز کی بفر stream یا input stream یا output stream وہ کیپیبل تھی جرلی strings کو رائٹ کرنے کے لیے یا اور کو رائٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے آبجیکٹس کو stream میں بھیجنا ہے یا stream میں سے ریڈ کرنا ہے تو آپ کو object input stream اور object output stream کا استعمال کرنا پڑے گا شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی سٹریمز اویلیبل ہوتی ہیں آ, ہر سٹریم کا کوئی ڈیفرنٹ کام ہوتا ہے کوئی سپیشلائزیشن ہوتی ہے اس کی جیسے زپت کرنے کے لیے آپ کو ایک سٹریم اویلیبل ہوگی اسی طرح انکرپشن کرنے کے لیے بھی سٹریمز اویلیبل ہیں سملرلی آبجیکٹس کو رائٹ کروانے کے لیے اور آبجیکٹس کو ریڈ کرنے کے لیے بھی سٹریمز اویلیبل ہے آبجیکٹ ہمیشہ لکھا اور پڑھا بائنری فارم میں جاتا ہے اس لیے یہ اسٹریمس یہاں پہ آپ کو ملیں گی ریڈر رائٹر نہیں ملیں گے آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم جو ہے یہ ہمارے آبجیکٹ کو اسٹریم میں رائٹ کرنے کی کیپبلٹی رکھتی ہے وہ کس طرح سے کہ آبجیکٹ آؤٹ پٹ کا ایک میتھڈ ہے رائٹ آبجیکٹ تو آؤٹ ڈاٹ رائٹ کو آپ اس کلاس کو آبجیکٹ پاس کریں گے جس کو ہم اسٹریم میں رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پرسن انفو کو آبجیکٹ اسٹریم میں رائٹ ہو جائے گا اور آبجیکٹ آؤٹپٹ اسٹریم آگے جسٹریم سے لگی ہوگی وہ جس اسٹریم جس ریسور سے بھی لگی ہوگی یہ آبجیکٹ وہاں پہ جا کے لکھا جائے گا چاہے وہ اسٹریم نیٹورک سے لگی ہوئی ہو یا وہ اسٹریم فائر سے لگی ہو اب آبجیکٹ ہم نے لکھوا دیا آبجیکٹ ہم نے بھیج دیا how we can read an object to read an object we need to use object input stream object input stream ٹائپ uh, کا ایک ویریبل ہوگا جو کہ اس کا میتھڈ ہوگا ان ڈاٹ یہ اسٹریم میں سے آبجیکٹ کو ریڈ کرے گا اب آبجیکٹ جب آپ کے پاس ریڈ ہو کے آئے گا تو اس کی ڈیٹا ٹائپ کلاس ہوگی آبجیکٹ جو کہ سپر کلاس سب کی یہاں پہ اس آبجیکٹ کو آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا اس کی ڈیٹا ٹائپ میں سو ہم یہاں پہ پرسن انفو میں اس آبجیکٹ کو کنورٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم اسٹریم سے ریڈ کر رہے ہیں اور اسی لیے پرسن انفو ٹائپ کا ایک ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا ہے او بی اور اس میں اس کو اسٹور کر رہے ہیں کنورٹ کر کے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم آبجیکٹ کو اپنا رائٹ کر رہے ہیں اور آبجیکٹ کو اپنے ریڈ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو کلاس ہے ریڈ کرنے کے لیے یا رائٹ کرنے کے لیے اگر آپ نیٹ ورک کے اوپر بیٹھے ہیں تو ظاہری بات ہے پرسن انفو کی کلاس آپ کے پاس دونوں مشینوں پہ ہونی چاہیے ورنہ آپ اس کام کو نہیں کر سکیں گے آبجیکٹ کو پرسن انفو کو آبجیکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں بیچ سکیں گے اگر آپ نیٹ ورک کے اوپر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پرسن انفو کی کلاس آپ کے پاس دونوں جگہوں پہ ہونی چاہیے اور اس کا ورژن بھی سیم ہونا چاہیے یعنی کہ جب آپ نے پرسن انفو کو کمپائل کیا تھا تو دونوں سائٹ پہ وہی ایک ہی کمپائلشن ورژن رکھنا ہے یہ نہیں کہ ایک سائڈ پہ آپ پرسن انفو میں چینجز کر کے اس کو ریکمپائل کرتے رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کوئی پرسن انفو کی پرانی کلاس پڑی ہوئی ہے تو سیریلائزیشن کا جو ہم میکنیزم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آبجیکٹس کو ہم رائٹ کرا سکتے ہیں اسٹریم پہ اور اس کے بعد یہ اسٹریم جہاں پہ اٹاچ تو اس میکنزم کو فردر ہم اسٹڈی کرتے ہیں ہم اپنی ایک کلاس کے آبجیکٹ کو سیریلائز کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بھیجتے ہیں جو میں کام کر رہا ہوں یہ ہے رہا ہوں کہ میں ایک کلائنٹ ہے میرا ایک میرے پاس سرور ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کلائنٹ اور سرور کے بیچ میں ساکٹس کے تھرو کمیونیکیشن کرائی تھی اب کریں گے ہم یہ کہ ہمارے پاس پرسن انفو کا ایک آبجیکٹ ہوگا اس کو ہم کلائنٹ سے بھیجیں گے سرور پہ ایک چیز جس کا آپ نے دھیان رکھنا کہ دو مشین پہ کام کر رہے ہوں گے تو کلاس پرسن انفو جو ہے وہ دونوں مشین کے اوپر کمپائلڈ فارم میں پڑی ہونی چاہیے ادروائز آپ کا آبجیکٹ پاس نہیں ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ کلائنٹ مشین کے اوپر تو ہم پرسن انفو کا آبجیکٹ کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پرسن انفو کا انفو کی کلاس ہونی چاہیے سرور مشین پہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ پرسن انفو کے آبجیکٹ میں آپ کو یاد ہے کہ آپ ریکاسٹ کر رہے تھے تو ریکاسٹ کرنے کے لیے اس کو ڈاؤن کاسٹ کرنے کے لیے پرسن انفو کی کلاس کا وہاں پہ بھی ہونا ضروری ہے فرق کیا پڑے گا یہ آپ مجھے بتائیں فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا پچھلی دفعہ ہم نے اپنی ساکٹ کے ساتھ ان پٹ اسٹریم لگائی تھی اور میسج بھیج دیا تھا ان پٹ اسٹریم اور آؤٹ پٹ اسٹیم لگائی تھی آؤٹ پٹ اسٹریم کے تھرو میسج بھیجا تھا ان پٹ کے تھرو میسج ریسیو کر لیا تھا اور وہ میسج تھا اسٹرنگ کی فارم میں آج ہم اسٹرنگ نہیں بھیجنا اس کی بجائے ہم لگا دیں گے اپنے آبجیکٹ input stream اور آبجیکٹ output stream اسٹریم output stream جو ہے وہ ڈیٹا رائٹ کرنے کے کام آئے گی ڈیٹا رائٹ کرے گی تو ڈیٹا چلا جائے گا دوسرے کمپیوٹر کے اوپر آبجیکٹ input stream جو ہے وہ ڈیٹا ریڈ کرنے کے کام آئے گی وہاں سے ہم ڈیٹا کو ریکنسٹرکٹ کر لیں گے تو اسٹریمس کی ٹائپ میں فرق پڑے گا باقی سارا میکنیزم وہی ہے اور یہ, یہی بات ہے کہ اسٹریمس ہمیں ڈفرنٹ ٹائپس کے اویلیبل ہے جس ٹائپ کا آپ نے کام کرنا ہے اس ٹائپ کی اسٹریم یوز کرنا ہے کمپریشن کرنا ہے تو زیب اسٹریمس اویلیبل ہے انکرپشن کرنی ہے تو اس کے علاوہ اسٹریمس اویلیبل ہے تو ہم ہمیں انپٹ اسٹریم ملے گی اس جو دو گیٹرس ہیں reader, لگا دیے تھے اس آؤٹ پٹ اسٹریم لگا دیں گے سو لیٹ سی کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں پرسن انفو سائڈ پہ ہونی چاہیے اور سب سے امپورٹینٹ بات یہ کہ پرسن انفو کلاس جو ہے وہ سیریلا ہم بھیج سکیں اسٹریم کے تھرو تو پرسن انفو کلاس سیریلابل کیسے ہوگی پرسن جب آپ پرسن انفو کلاس ڈکلیئر کریں گے تو آپ ٹاپ پہ کلاس کی ڈکلیئرشن کے ساتھ یہ ورڈ لکھ دیں گے امپلیمنٹ سیریلابل سیریلاس جاور ڈاٹ آئیو میں آپ کو ملے گا جب آپ یہ ورڈس لکھ دیں گے آپ کا کام ختم اب جا کی جو مشینری ہے اس کو خود ہی سیریلائز کرے گی خود ہی آگے بھیج دے گی تو یہ ہم نے بات کی سیریلائزیشن کے میکنیزم کے اوپر کہ کیسے ایک جگہ سے ایک کلائنٹ سے آبجیکٹ دوسرے کلائنٹ کو بھیج سکتے ہیں بات میں دوبارہ آپ کے لئے بار بار ریپیٹ کرا ہوں یہ کہ ڈیٹا ہم آپ کے لیے یہ امپارٹینٹ نہیں ہے کہ ہم نے ایک مشین سے دوسری مشین کو بھیجا ہے آپ کے لیے امپورٹینٹ ہے کہ ہم کے حوالے کر دیے جب آبجیکٹ ہم نے اسٹیم کے حوالے کر دیا تو ہم اس کو فائل میں رائٹ بھی کروا سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم بناتے ہیں پرسن کلاس کو اس کو کرنے کے لیے یہ پرسن انفو کلاس ہم نے کے ریڈیفائن کی ہے اس میں آپ دیکھیں گے پبلک کلاس پرسن انفو جو ہم نے ایڈیشن کی ہے وہ یہ ہے امپلیمنٹ سیریلائزبل جب ہم نے سیریلابل انٹرفیس امپلیمنٹ کر دیا تو دیٹ سیٹ ہماری طرف سے کام ختم ہو گیا باقی جاوا کی مشینری کا کام ہے اب باقی دیکھیں کہ یہاں پہ ویسے ہی نیم ایڈریس فون نمبر ڈکلیئر ہے پرنٹ پرسن انفو کا ایک میتھڈ ہے جو کہ یہ کام کرا اور باقی یہ کلاس آپ کے ہینڈ آؤٹ میں پوری بنی ہوئی ہوگی وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اس کلاس میں ایڈیشنل کام نہیں ہو رہا اب ہم کرتے ہیں کہ اس کے آبجیکٹس کو سٹریمز کے تھرو پاس کرتے ہیں میں دونوں طرح کے کوڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ فائل میں کیسے آپ رائٹ کریں گے ریڈ کریں گے اور نیٹورک پہ آپ کیسے ریڈ رائٹ کریں گے تو فائل سے ذرا اس کو لے کے چلتے ہیں پھر ہم نیٹورک پہ بھی آ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم ایک ایگزامپل دیکھ رہے ہیں جس میں رائٹ کی ایگزامپل ہے ہم اپنا ایک آبجیکٹ فائل میں رائٹ کروا دیں گے تو کیا ہم کرتے ہیں کہ مین میتھڈ کے اندر ہم نے ایک پرسن انفور ٹائپ کا آبجیکٹ بنایا ہے اور اس آبجیکٹ کا نام رکھ ہے علی اس کا ایڈریس رکھا ہے ڈیفینس اور اس کے ساتھ ایک فون نمبر دے دیا ہے اب یہاں پہ ٹرائی بلاک ہمارا شروع ہوگا کیونکہ ان پٹ آؤٹ پٹ جتنی بھی ہوتی ہے وہ ایکسپشن بیسڈ ہوتی ہے اس لیے ٹرائی بلاک ہم نے شروع کیا فائل میں ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہم نے شروع میں یوز کی تھی اسٹریمس وہ ہیں فائل رائٹر کیونکہ اس وقت ہم چاہتے تھے کہ فائل میں کریکٹر اور ڈیٹا رائٹ کریں اور ریڈ کرتے ہوئے بھی کریکٹر اور ڈیٹا ریڈ کریں اب کیونکہ پورا آبجیکٹ ہی سیو کر رہے ہیں تو یہ بائنری فارم میں ہوگا اس لیے یہاں پہ ہم سٹریم یوز کر رہے ہیں ریڈر اور رائٹر تو فائل آؤٹ پٹ اسٹریم ایف او ایس یہ ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا فائل آؤٹ پٹ اسٹریم کا نیو فائل آؤٹ پٹ کے تھرو ہم نے اس کا object instantiate کیا اور فائل کا نام دے دیا جو ہم لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس کا نام ہم نے رکھ دیا علی ڈاٹ ڈاٹ میٹر نہیں کرتی آپ جو مرضی ایکسٹینشن دے دیں اور فائل کا نام بھی آپ جو مرضی دیکھ سکتے ہیں اب اس object کو ہم نے stream پہ write کرانا ہے جو ہم نے person info کا object declare کیا ہے تو اس فائل کے اوپر فائل آؤٹ پٹ اسٹریم کے اوپر ہم اپنی object آؤٹ پٹ لگا دیتے ہیں तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम आउट इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और इसको फाइल आउटपुट स्ट्रीम दे बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे हमने शुरू में फाइल राइटिंग की थी तो फाइल राइटर के ऊपर प्रिंट राइटर लगा दिया था उस वक्त क्योंकि हमारे प्रिंट राइटर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक था यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट राइट करवाना है तो हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम लगा दी है اب آؤٹ ڈاٹ رائٹ آبجیکٹ جو ہے رائٹ right آبجیکٹ جو ہے یہ آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کا میتھڈ ہے اس کو ہم نے یوز کیا اور وہ جو ہمارا پرسن ٹائپ کا آبجیکٹ تھا وہ اس کو پاس کر دیا اس کے بعد ہم نے اپنی اسٹریمس کو کلوز کر دیا اور یہ پروگرام یہاں پہ ختم ہو گیا جب یہ پروگرام چلے گا تو یہ فائل ایک علی ڈاٹ ڈیٹ کے نام سے بنا دے گا آپ کے سسٹم کے اوپر جس میں یہ آبجیکٹ لکھا ہوا ہوگا اگر اس فائل کو آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو بائنری فارمیٹ میں ڈیٹا نظر آئے گا کوئی آپ اس سے سینس بنا نہیں سکیں گے آئیے اس آبجیکٹ کو ریڈ کر کے ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ریڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ریڈ ایکزامپل ہے اس کے اندر ہم اب ریڈ کرنے چلے ہیں فائل سے تو فائل آؤٹ پٹ کی بجائے یوز کریں گے فائل انپٹ اسٹریم فائل انپٹ اسٹریم کا ہم نے انسٹانشٹ کیا ہے اس کا کنسٹرکٹر کال کر کے اور اس کا اسی فائل کا نام دے دیا ہے جس میں ہم نے ڈیٹا رائڈ کروایا تھا جب آپ نے فائل ریڈر یوز کیا تھا یا تو وہاں پہ کریکٹر اور ہم فائل پہ بفر کی بجائے input لگاتے ہیں ہم کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں so input in to new input اور یہاں پہ ہم نے فائل انٹ اسٹریم پاس کر دیا ہے اس کو کرتے ہیں ہے کہ ان ڈاٹ ریڈ آبجیکٹ ان کا ہم ریڈ آبجیکٹ میتھڈ کال کریں یہ ریڈ آبجیکٹ میتھڈ ہمیں ڈیٹا کو ریسیو کر کے دے دے گا یہاں سے ہمیں جو آبجیکٹ مل رہا ہے اس کو ہم پرسن انفو میں ٹائپ کاسٹ کر رہے ہیں اور پرسن انفو ٹائپ کا ایک ویریبل میں اس کو سیو کر رہے ہیں اب پرسن انفو ٹائپ کا جو ویریبل پیریڈ ہمارے پاس ہے اس کا جب ہم پرنٹ پرسن انفو کال کرتے ہیں تو جب ہم اس پروگرام کو چلائیں گے آپ کونسول پہ دیکھیں گے کہ علی کے نیم اڈریس اور فون نمبر تھا وہ پرنٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پورا ایک آبجیکٹ سیو کر دیا اور اس پورے آبجیکٹ کو ریٹریو کر لیا سٹریم کے تھرو اس آبجیکٹ کو سیو کیا سٹریم کے تھرو اس آبجیکٹ کو ریٹریو کر لیا اور یہ سب اس لیے پوسیبل ہوا کیونکہ ہم یوز کر رہے ہیں سیریلائزیشن کا میکنیزم یہاں پہ ہم نے ایک آبجیکٹ آپ کو ایک فائل کے اندر سیو کر کے دکھایا ہے فائل سے آبجیکٹ ریڈ کر کے اس کا پرنٹ انفو میتھڈ کال کیا تو اس کی آؤٹ پٹ آ اس کو ہمیں پتا چلا کہ آبجیکٹ ہم سیو کر سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں آپ کو گیمس اگر بنانی ہو تو گیمس کئی دفعہ سیو کرنی پڑتی ہیں تو بہتر ہے کہ بجائے کہ آپ گیم کی سٹیٹ فائل کے اندر سیو کریں کہ پلیئر ون کا سکور کیا تھا پلیئر ٹو کا سکور کیا تھا کس کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں آپ پورا آبجیکٹ ہی سیو کر دیں پورا آبجیکٹ سیو کر دیں یا پورا آبجیکٹ لوڈ کر لیں آپ کو انڈیویجل اس کی اسٹیٹ کو مینٹین نہیں کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فائل میں کیسے آبجیکٹ کو رکھا جاتا ہے آبجیکٹ کو سیو کرایا جاتا ہے سے کو ریڈ کیا جاتا ہے اب دوسرا کوڈ ہم دیکھتے ہیں جس میں ہم نیٹ ورک پہ آبجیکٹ کو بھیج دیں گے جو کام کی بات ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ نیٹورک کو بھیجنا یا فائل کو بھیجنا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل تھنک دیٹ از امپورٹینٹ ایز دیٹ وی آر کیپیبل آف سینڈنگ این آبجیکٹ ٹو اسٹریم ناؤ اور اسٹریم آگے جیسے بھی کنیکٹ ہوگی اور آبجیکٹ ول بی اور آبجیکٹ ول بی سینڈ ٹو دیٹ لوکیشن And we can read the object from that location as well. So let's see how we can send an object, our object to the network uh, using sockets. And of course, this object output and object input streams. Person info ka, aapne object, وہi object joh aapne pahle bana ya, وہi object aapne dobarah bana liya. Socket aapne open ki, aapne server ke saath, jis port pe bhi server listen kar raha hai, vaha pe. Ab aap socket ki job output stream get kar raha hai تو آپ بفٹ ریڈر وغیرہ میں کنورٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر ہم نے ڈائریکٹ یہاں پہ لگا دی ہے آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم اور آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کا رائٹ آبجیکٹ میتھڈ کال کیا ہے اور وہ آبجیکٹ جو ہے وہ ہمارا نیٹ ورک پہ سٹریم کو چلا جائے گا انپوٹ سٹریم یہاں پہ ہم نے اس لیے یوز نہیں کیونکہ یہ کلائنٹ سائٹ ہے تو کلائنٹ سائٹ پہ خالی آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم چاہیے کیونکہ آبجیکٹ ہم نے سینڈ کرنا ہے آتے ہیں سرور سائٹ پہ सर्वर साइट पे सर्वर सॉकेट का एक्सेप्ट मैथड था जो रिक्वेस्ट रिसीव होती थी क्लाइंट की जानव से तो वो सर्वर सॉकेट का एक्सेप्ट मैथड हमें सॉकेट रिटर्न करता था उस सॉकेट से डाटा रीड करने के लिए हम सॉकेट की इनपुट स्ट्रीम लेते हैं एस टॉट गेट इनपुट स्ट्रीम जैसे हमने आपके सामने यहां पे ली और उस इनपुट स्ट्रीम को इस दफा हम बफर्ड रीडर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है या पिछले केस प्रिंट राइटर में था कन्वर्ट नहीं कर रहे بلکہ اس دفعہ ہم اس کو آبجیکٹ انپوٹ اسٹریم کے اندر پاس کر دیتے ہیں کیونکہ آبجیکٹ ریڈ کرنا ہمارا بیسک پرپز ہے سو آبجیکٹ انپٹ اسٹریم کا جب ہم ریڈ آبجیکٹ میتھڈ کال کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک آبجیکٹ ریڈ کر کے دے دیتا ہے جو کہ اسٹریم میں سے آ رہا ہوتا ہے ہمیں یہاں پہ پتا ہے کہ وہ آبجیکٹ جو ہے وہ پرسن انفو ٹائپ کا ہے اس لیے ہم اس کو پرسن انفو کی ٹائپ میں کاسٹ کر لیتے ہیں اگر وہ آبجیکٹ پرسن انفو ٹائپ کا نہیں اور آپ اسے پرسن انفو ٹائپ میں کاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک ایکسیپشن آئے گی کلاس کاسٹ ایکسپشن تو اس طرح سے آپ اس آبجیکٹ کو اپنے ریکوائرڈ ٹائپ میں ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں کاسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس آبجیکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں یہ تو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کہ کیسے آپ آبجیکٹ کو کاسٹ آپ کو سیریلائز کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ریاائٹ یا ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ آبجیکٹ کے اندر جتنی بھی اس کی ڈیٹا ڈفرنٹ ڈیٹا فیلڈ ڈکلیئر کی ہوتی ہیں پراپرٹیز جتنی ڈکلیئر کی ہوتی ہیں جیسے پرسن انفو کا آبجیکٹ تھا اس میں نیم فون نمبر ایڈریس وغیرہ تھا وہ ساری کی ساری آبجیکٹ کے ساتھ سیریلائز ہو کے دوسری سائڈ پہ پہنچ جاتی ہیں اسٹریم کے فائل ہو یا نیٹورک ہو کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہیں کہ کوئی ایک پرٹیکولر ایٹریبیوٹ ہے یا کچھ پرٹیکولر ایٹریبیوٹ ہیں یا ڈیٹا فیلڈس ہیں جن کا ہم سیریلائز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہوتی بھی نہیں ہیں جیسے آپ کے so, آبجیکٹ نے ساکٹ سے کنیکشن اوپن کیا ہوا ہے تو ہم ساکٹ کو نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی فائل اس نے اوپن کی ہوئی فائل آبجیکٹ کو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیٹا بیس کنیکشن ہے اس کنیکشن کو ہم سیریلائز نہیں کرنا چاہتے تو اگر آپ چاہیں کہ کوئی ایک پٹیکلر فیلڈ یا کچھ پٹیکلر فیلڈ ہیں جن کو میں سیریلائز نہیں کرنا چاہتا ہوں آبجیکٹ میں سے لیکن باقی پورا آبجیکٹ سیریلائز ہو جائے تو اس سے پہلے آپ کو ایک ماڈیفائ لگانا پڑے گا وچ از نون ایز ٹرانزینٹ اگر میں کسی ویریئبل کو ڈکلیئر کرتے ہوئے اس سے پہلے ٹرانزینٹ کا ورڈ لکھ دوں تو وہ سیریلائزیشن کا میکنزم اس ویریبل کو اس ٹائپ کو سیریلائز نہیں کرے گا स्क्रीन पे हम देखते हैं कि ये किस तरह से लिखा जाता है या क्या ये चीज किस तरह से इम्पलीमेंट होती है इस बात का मतलब ये जब इसको रीडिंग साइड पे आप रीड करेंगे इस ऑब्जेक्ट को تو جو فیلس ٹرانزئنٹ نہیں تھے ان کی تو ویلوز آپ کو مل جائیں گی آبجیکٹ کے اندر جو فیلڈ ٹرانزئنٹ تھا اس کی ویلو کی بجائے آپ کو نر ملے گا اس کو ہم فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ پبلک کلاس پرسن انفو ہے جس نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے سیریلابل انٹرفیس اس کے اندر ایک نیم کی اسٹرینگ ہے ایک ایڈریس کی اسٹرینگ ہے ایک فون نمبر کی اسٹرینگ ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے فون نمبر کی اسٹرینگ کو ٹرانزئنٹ مارک کیا ہوا ہے اس کا مطلب کہ جب ہم اس پرسن آبجیکٹ کو سیریلائز کریں گے تو نیم اور ایڈریس تو سیریلائز ہو جائیں گے ان کی ویلیوز اسٹریم میں چلی جائیں گی فون نمبر کی ویلیو نہیں جائے گی اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم اس آبجیکٹ کو اسٹریم میں سے نکالیں گے اسٹریم میں سے ریڈ کریں گے تو نیم اور ایڈریس کی تو وہ ویلیوز جو میں نے آبجیکٹ کنسٹرکٹ کرتے ہوئے دی ہوں گی مجھے مل جائیں گی فون نمبر کی ویلیو کی بجائے مجھے نل ملے گا تو یہاں پہ ہم نے سیریلائزیشن کا میکنیزم آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے سیریلائزیشن کا میکنیزم آبجیکٹس کو سٹریم میں کنورٹ کر دیتا ہے سٹریم کے تھرو بھیج دیتا ہے اس سے پہلے ہم سٹریمز کو یوز کرتے آئے تھے اسٹریمس ہمیں پتا ہے کہ ڈیٹا چینل ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتی ہیں اور آج سے پہلے تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سٹریمز کین بی یوز ٹو ٹرانسفر بائڈ اسٹریمس کین بی یوز ٹو ٹرانسفر ہم نے ٹرانسفر کر کے دیکھا تھا آج جو ہم نے چیز ڈسکس کی ہے اس میں ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہاؤ وی کین سینڈ آبجیکٹس تھرو آبجیکٹ کو جب بھی کسی آبجیکٹ کو اپنے اسٹریم پہ بھیجنا ہے آپ نے ہمیشہ انٹرفیس امپلیمنٹ کروانا ہے اس کی آپ کو بہت جگہ پہ ضرورت پیش آئے گی کیونکہ ہم جتنی بھی ویب اپلیکیشن بناتے ہیں آج کل جو ویب آرکیٹیکچر چلتے ہیں ویز آر ملٹی ٹیچر کچھ آپ کا پارٹ ایک مشین پہ ہوتا ہے کچھ دوسری مشین پہ ہوتا ہے کچھ تیسری مشین پہ اور ان مشینس کے بیچ میں آبجیکٹس ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں ایک مشین سے دوسری مشین پہ آبجیکٹس آتے ہیں ڈیٹا لے کے اس سے تیسری پہ جاتے ہیں ڈیٹا لے کے تو یہ جو آبجیکٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں اگر یہ سیریلائزیبل نہیں ہوں گے تو آبجیکٹس ٹرانسفریبل نہیں ہوں گے ایک اور بات جو یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے چلے وہ یہ کہ سوئنگ کے جتنے آبجیکٹس ہیں جو اب جی یو آئی میں کنسٹرکٹ کرتے آئے تھے وہ سارے کے سارے بائی ڈیفالٹ سیریلائزیبل ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک جیو آئی بناتا ہوں اور اس گوئی کو میں آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کے تھرو کسی فائل میں سیو کر دیتا ہوں تو وہ ہو جائے گی کیونکہ وہ بائی ڈیفالٹ سیریلائزیبل ہے اور جب میں اس کو چاہوں گا ریڈ کر کے دوبارہ ریکنسٹرکٹ بھی اس کو کر لوں گا سیریلائزیشن کا میکانزم ہمارے پاس آبجیکٹس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اویلیبل ہے اور آپ اس کو اپنے پروگرامز میں یوز کر سکتے ہیں بات چلی تھی یہاں پہ ابھی سیریلائزیشن کی سیریلائزیشن کا ہم نے ٹاپک یہاں پہ کچھ ختم کیا اس کو وائنڈ اپ کیا ہے سیریلائزیشن اور نیٹورک پروگرامنگ پہ آگے بات ہوگی اور چیزیں ہم آگے دیکھیں گے ساکٹ پروگرامنگ کے ہم نے ایک سمپل اگزامپل لاسٹ لیکچر میں کی بھی تھی اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارا سرور جو ہے وہ ایک لائن سے بات کرتا ہے اب ایک کلائنٹ سے جب بات کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کلائنٹ سے بات نہیں کر سکتا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جب تک کوڈ ایکزیکیوٹ نہیں کرتا وائل لوپ میں وہ واپس اوپر نہیں آتا اور یہ وہ کام نہیں کر سک رہا ہوتا میں نے کہا تھا کہ ملٹی تھریڈنگ اس کا ایک سولوشن ہے ملٹی تھریڈنگ جب ہم کریں گے تو ہم سائملٹینسلی ڈفرینٹ کام کر سکتے ہوں گے اب جو باقی کا لیکچر کا جو پورشن ہے وہ ہم ملٹی تھریڈنگ پہ تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے ملٹی تھریڈنگ کیا ہوتی ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم ملٹی تھریڈنگ پہ فردر ڈسکشن کریں گے ملٹی تھریڈنگ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اس کی ایگزامپلس بھی کریں گے آج کے پورشن میں ہم ملٹی تھریڈنگ کا ایک انٹرو لیتے ہیں کہ ملٹی تھریڈنگ ہے کیا اور ہمیں کیوں چاہیے ملٹی تھریڈنگ کیا چیز ہے آپریڈنگ سسٹم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس پروسیسز ہوتے ہیں ملٹیپل پروسیس چل رہے ہوتے ہیں پروسیس سائملٹینئسلی کام کرتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پروسیسر ایک پروسیسر, پروسیس کو کچھ ٹائم دیتا ہے پھر دوسرے پروسیس کو ٹائم دیتا ہے پھر تیسرے پروسیس کو ٹائم دیتا ہے ٹائم سلائسنگ کے الگوریدمز اور ڈفرنٹ کے الگوریدمز آپ نے پڑھے ہوں گے ہم وجہ ان سب کی کیا ہے کانکرنسی ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے کام پیرالل میں ہوں پیرل میں کام ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم مل رہا ہوتا ہے سارے پروسیس سیٹسفائی ہوتے ہیں کچھ تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں لگتا ہے کہ ایک ہی چیز پہ سارا کام ہو رہا ہے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے گاڑی ٹھیک کرانے جاتے ہیں گاڑی ٹھیک کروانے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں مکینک سب سے پہلے آتا نٹ بورڈ کے رکھ دیتا ہے کے بعد وہ چلا جاتا ہے دوسری گاڑی پہ تھوڑی دیر ہمیں بٹھایا کچھ کہتے ہیں تو پھر واپس آ کے تھوڑا سا کام ہماری گاڑی کا کرتا ہے پھر دوسری گاڑی پہ چلا جاتا ہے تو ہمیں بھی سیٹسفائی کر رہا ہے دوسرے صاحب کو بھی سیٹسفائی کر رہا ہے یا آپ بل جمع کرانے جائیں تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے کہ پہلے بندے نے سو بل پکڑا ہوا ہے وہ سارے اسی کے جمع کری جا رہا ہے اس سے فارغ ہوگا تو پھر دوسرے کی باری آئے گی پھر تیسرے کی باری آئے گی اس کی بجائے اگر وہ ایک بل پہلے کا جمع کرتا پھر دوسرے کا کرتا پھر تیسرے کا کرتا پھر پہلے کا دوسرا بل جمع کرتا تو سب کو لگتا کہ ہمارا کام ہو رہا ہے سر کانکرنسی یہ پیرالزم جو ہے کہ ملٹیپل کام سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں یہ کافی چیزیں اچیو کرتا ہے آپ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں براؤزر میں جب آپ کوئی پیج اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ٹیکسٹ آ رہا ہے امیج بھی ساتھ ساتھ لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں امیجن اگر ہمارا براؤزر پہلے پورا پیج لوڈ کرتا ہے جس میں امیجز بھی ہیں تو کچھ بھی نہ ہمارے سامنے آتا بلکہ وہ ریڈ کرتا رہتا ہے ورک سے ڈیٹا اور اگر امیجز بہت بڑے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہ آتا بلکہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سارا ڈیٹا لوڈ ہو جائے جی تو پھر وہ اس کو ڈسپلے کرے گا ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ کچھ چیزیں ہمیں دکھاتا جاتا ہے کچھ چیزیں پیچھے سے لوڈ کرتا جاتا ہے تو کانکرنسی جو ہے ملٹیپل کام جو پیرالل ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہماری آج کل جو کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز ہیں جو ہمارے پروگرامز ہیں جس طرح سے ہم کمپیوٹرس کو یوز کرنے کے عادی ہیں اس میں بہت امپورٹینٹ رول پلے کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ملٹیپل یہ جو ہے یا جو ملٹیپل ٹاسک uh, جو پیرل میں ہو رہے ہیں یہ ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے ہمارے پاس دو بیسک uh, ہمارے سامنے چیزیں ہیں ہم اس کو ہارڈ ویئر کے اندر اچیو کر سکتے ہیں ہم اس کو سافٹ ویئر کے اندر اچیو کر سکتے ہیں ہارڈ ویئر کے اندر اچیو کرنے کے ڈفرینٹ uh, ہمارے پاس طریقے ہیں جس کو ہم تھوڑا ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں ایک تو طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ملٹیپل سینٹرل پروسیسنگ یونٹس لگا لیں کے پاس کمپیوٹر جس میں تین چار سی پیوز لگے ہوئے ہیں ایک سی پیو ایک کام کر کرا ہے دوسرا سی پیو دوسرا کام کر رہا ہے تیسرا سی پیو تیسرا کام کر کرا ہے تو آپ کو لگے گا کہ جی ملٹیپل کام ہو رہے ہیں ملٹیپل جابز جاب میں ہو رہی ہیں یا اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہر سی پیو کی کیش ڈفرینٹ ہوگی تو جب وہ کیش کو آپس میں سینکوناز nice کرنا پڑے گا تو وہاں پہ ذرا ٹائم لگتا ہے اس کا سولوشن یہ نکالا کہ ایک سنگل چپ کے اوپر ملٹیپل کورز لگا دیں وہاں پہ کیش ایک ہی ہو جائے گی بات ہو رہی ہے کانکرنسی پہ اور ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کانکرنسی کو اچیف کرنے کے سافٹ ویئر میں بھی میکنیزم ہے ہارڈ ویئر میں بھی میکنیزم ہے جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ میکنیزم ڈسکس کیا وہ ہارڈ ویئر بیسڈ ہے ہارڈ ویئر ہمیں کانکرنسی اچیف کر تو دیتے ہیں بٹ دیر اے لمٹ ٹو وچ وی کین اچیو کاڈ ویئر پیرل چیزیں ہارڈ ویئر میں چلائی جا سکتی ہیں آرکیٹیکچر نئے نئے سامنے آتے رہتے ہیں جو کہ اس پیرالل انسٹرکشن پروسیسنگ کو جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں بٹ دیر اے لمٹ کہ ہارڈ ویئر ہماری ہیلپ کر سکے تو ایونچولی ہمارے پاس یہ ایک آ جاتی ہے پرابلم کہ سافٹ ویئر پروگرامس بھی اسی طرح سے ہونے چاہئیں کہ جو اس ملٹی پروسیسر آرکیٹیکٹ یہ جو ملٹیپل ہمارے پاس کام جابس اکٹھی ہو رہی ہیں ان ہیں وہ سنگل تھریڈڈ بیسڈ ہوں گے لارجلی اگر آپ نے ملٹی تھریڈنگ پہلے نہیں سے دیکھی سنگل تھریڈڈ بیس ہوں گے کوڈ آپ کا ایک جگہ سے چلنا شروع ہوا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا اور اینڈ تک پہنچا یہ نہیں ہوگا کہ کچھ کوڈ یہاں سے چل رہا ہے کچھ کوڈ یہاں سے چل رہا ہے کچھ کوڈ یہاں سے چل رہا ہے ایک ہی سیکوینس میں وہ چلتا جا رہا ہے آج سے ہم جو پروسیسنگ کرنا سیکھیں گے جو پروگرام بنانا سیکھیں گے وہ ملٹی تھریڈیڈ آرکیٹیکچر کے ہوں گے جس میں ہمارے پروگرامس کے اندر ہم ملٹیپل پارٹس کو سائملٹینیسلی رن کر سکتے ہیں کچھ پروگرام ہمارا ایک چل رہا ہوگا دوسرا چل رہا ہوگا تیسرا چل رہا ہوگا اور یہ سارا کام اکٹھے ہو رہا ہوگا تو سافٹ ویئر کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کانکرنسی کی جو سافٹ ویئر میں کانکرنسی کا ایک آپ آلریڈی میتھڈ پڑھ چکیں گے کہ پروسیسز ہوتے ہیں آپ نے ورڈ چلانا ہے آپ نے ایکسل چلانے یا اپنے پاور پوائنٹ چلانی ہے اپنے آپ ساتھ ایک گیم بھی کھیلنی ہے آپ کیا کرتا ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ ہر ایک کا ایک سیپریٹ پروسیس بنا لیتا ہے اور ان پروسیس کو وہ رن کر رہا ہوتا ہے پروسیس کو وہ رن کرتا ہے تو ایک پروسیس کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے پھر دوسرے پروسیس کو ٹائم دیتا ہے پھر تیسرے پروسیس کو ٹائم تھوڑا سا دیتا ہے اور اس طرح ٹائم سلائسنگ کے تھرو وہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جیسے ساری چیزیں پیرل میں چل رہی ہوں پروسیسز کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیوی ویٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں کیونکہ ہر پروسیس کی اپنی ایڈریس پیش ہوتی ہے یعنی کہ وہ میموری میں جگہ لیتا ہے اس کے ساتھ کچھ ریسورسز بھی ہوتے ہیں as compared to پروسیس threads کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ایڈریس اسپیس کو یعنی کہ میموری میں جو اسپیس ہوتی ہے اس کو شیئر کرتے ہیں اور ان کے ریسورسز کو بھی شیئر کرتے ہیں تو پروسیس اور تھریڈ جو ہے یہ سافٹ ویئر میں کانکرنسی اچیو کرنے کا طریقہ ہے تھریڈس کے اندر ہم ویریبلس وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں بہت ایزیلی کیونکہ میموری ایریا ایک ہی ہوتا ہے प्रोसेस में अगर आपने वेरिएबल शेयर करने हैं मेमोरी को एक डाटा एक जगह से दूसरी का शेयर करना है तो फिर आपके पास पाइप होते, है, होते हैं स्ट्रीम्स होती हैं जिनके थ्रू आप डेटा भेजते हैं तो ये प्रोसेस और थ्रेड पे जरा बात करते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि डिफरेंस क्या आता है प्रोसेस और थ्रेड के अंदर तो प्रोसेस ये वक्साइल कॉन्क्रेंसी हर तरह के खाली यूनिक्स में हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में आजकल अवेलेबल हैिटी टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन एट वन फॉर एग्जाम्पल آپ ورڈ ایکسل پاور پوائنٹس یا گیمس وغیرہ سائملٹی رن کر سکتے ہیں ایوری پروسیس اے سیپریٹ ایڈریس آکوپائز اے سیپریٹ پوزیشنٹ پروسیس کوپریٹ وتھ ایچ ادر یوزنگ اسٹریمس سمکر میں ایزی ہوتی ہے کیونکہ میموری سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے ویریئبل سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں اور ایکسپلسریز کر کے ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس تک ڈیٹا بھیجتے ہیں Now, when we talk about threads, threads is another way of providing concurrency. Threads gives us the ability to do multiple things at once within the same application. So, AK application can be different. They give us with a finer granularity of uh, concurrency. Threads are lightweight. Why they are known as lightweight? Because every time you create a new process, you'll have to allocate a new memory, a new address space to that process. میکنزم کے تھرو نہیں جانا پڑتا لیکن لاجک کیونکہ اڈریس اسپیس آپ کی شیئرڈ ہوتی ہے ویریئبلس آپ کے شیئرڈ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان variables کو کوئی بھی thread modify کر سکتا ہے تو آپ کو سنکوناشن ٹف ہو جاتی ہے بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک کتاب میرے پاس ہے اور میں اس کتاب کو جب دوسرے کو دیتا ہوں تو تبھی دوسرا اگر اس کو چھیڑ سکتا ہے تو یہ پروسیس کی ایگزامپل ہے کہ پروسیس کے پاس اپنے اپنے دونوں کے پاس ویریبلس ہوتے ہیں لیکن تھریڈس میں کیا ہے کہ ایک کتاب ہے جس کو سارے کامنلی پڑھ رہے ہیں کوئی بھی اس کو ریڈ کر سکتا ہے کوئی بھی رائٹ کر سکتا ہے تو وہاں پہ گڑبڑ کے چانسیز ہیں تھریڈ لائٹ ویٹ تو ہوتے ہیں لیکن ان کی سنکونازیشن جیسا بھی ہم نے ڈسکس کیا ذرا ٹف ہوتی ہے آئی ایم sure یہ سنکونازیشن کے پرابلم آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے اپنے کورس میں کافی دیکھے ہوں گے تو تھریڈ کے اندر وہ سنکونا پرابلمس ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے جاوا کے اندر جو ہم اسپیسیفکلی تھریڈس کی بات کر رہے ہیں وہ کس حوالے سے کر رہے ہیں اور کیوں یہ امپورٹنس ہے وہ یہ کہ جاوا کے آنے سے پہلے باقی آپریڈنگ سسٹم تو ہمیشہ سے تھریڈس کی جنرلی فیسلٹی دیتے ہیں جتنے بھی آپریٹنگ سسٹم آپ کے ونڈوز ہے لائنیکس ہے یہ جنرلی ملٹی تھریڈڈ ہیں اور ملٹی تھریڈنگ کی فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن ملٹی تھریڈنگ کے جو بینیفٹس ہیں سافٹ ویئرس پہ ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو سسٹم کے کو یوز کرنا پڑتا تھا آپریٹنگ سسٹم کی کالز کے تھرو جانا پڑتا تھا جاوا کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کام یہ کیا گیا ہے کہ اپلیکیشن لیول پہ جب آپ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تھریڈز آپ کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں تو جاوا کے اندر جو تھریڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ ہمارے پاس لائبریری کی کلاسز ہیں جس طرح باقی جاوا کے اندر آبجیکٹس ہیں اسی طرح تھریڈ کلاس کے آبجیکٹس کریئٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں پیرل چلا سکتے ہیں فائدہ یہ ہی ہوگا کہ تھریڈ کلاس کے آبجیکٹس ہوں گے یہ سائملٹینئسلی رن کر رہے ہوں گے یہ آبجیکٹ بھی رن کر رہا ہے یہ بھی رن کر رہا ہے یہ بھی رن کر رہا ہے تو ہمارا کوڈ جو ہے ہمیں لگے گا جیسے پیرل میں چل رہا ہے کانکرنسی اچیو ہو رہی ہے میں آپ کو فار ایگزامپل ایک پروگرام اگر بنانے کو کہوں کہ میرے پاس تین فائلس ہیں اور ان تین فائل سے میں نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اس طرح سے کہ ساری فائلس میں تھوڑا تھوڑا ٹائم ملے کیونکہ فائلس بہت بڑی ہیں अगर मैं यह काम करना शुरू करूंगा कि पहले एक फाइल से डेटा रीड करूँ फिर दूसरी फाइल से डेटा रीड करूं फिर से डेटा रीड करूँ तो तीसरी फाइल की बारी बहुत देर से आएगी तो अगर मैं आपको यह टास्क दूँ कि प्रोग्राम बना देंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा डेटा सारी फाइल से रीड हो रहा हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको तीन थ्रेड्स क्रिएट करने पड़ेंगे तीनों थ्रेड्स के अंदर सेपरेटली डेटा रीड हो रहा होगा सो वी कैन हैव डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड थ्रेड्स केपेबिलिटी टू यूज मल्टीपल ہم کریں گے کیا ہمارے پاس ملٹیپل پروسیسر اویلیبل ہے ایک تھریڈ کو ایک پروسیسر پہ لگا دیں گے دوسرے کو دوسرے پروسیسر پہ لگا دیں گے تیسرے کو تیسرے پروسیسر پہ لگا دیں گے اور لگے گا کہ بہت سارا کام پیرالل ہو رہا ہے اور تھریڈ کہاں ہمارے کام آ سکتے اور ڈسک لیٹنسی اگر ڈسک سے ڈیٹا ریڈ کر ہیں یا نیٹ ورک سے ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں اور اس ڈیٹا کے آنے میں ڈیلے ہے یا یہ ڈیٹا بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور کام بھی کرنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک تھریڈ کو ڈیٹا ریڈ کرنے کے اوپر لگا دیں اور دوسرا تھریڈ ہمارا کام کرتا رہے جیسے میں نے آپ کو براؤزر کے ایکزامپل دی تھی کہ براؤزر جو ہے وہ ٹیکسٹ ڈیٹا کا ریسیو کر رہا ہے وہ ٹیکسٹ ڈیٹا ہمیں دکھاتا جائے اور ایک تھریڈ ڈیٹا جو ہمیں شو کر رہا ہے جتنا جتنا ڈیٹا ہمارے پاس آتا جا رہا ہے اس کو وہ شو کرتا جا رہا ہے اور دوسرا تھریڈ جو ہے وہ ڈیٹا ریڈ کرتا جا رہا ہے نیٹ ورک سے جیسے جیسے ڈیٹا اویلیبل ہے اسی طرح اگر آپ جی یو آئی بناتے ہیں تو اپنی جی یو آئی کو ریسپونسو رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ کے اگر جی او آئی کے ایک بٹن پہ کلک میں کرتا ہوں اور اس کلک کے پیچھے کوئی بہت ہی کمپلیکس ایلگوریدم ہے جو کہ 15-20 منٹ لگاتا ہے ایگزیکیوٹ ہونے میں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کامپلیکس ایلگوریدم کو تھریڈ کے اندر لے جاؤں وہ تھریڈ کے اندر سیپریٹلی ایگزیکیوٹ ہوگا اور میری جی او کا کنٹرول مجھے واپس مل جائے گا سو so, تھریڈس جہاں ہم بہت ساری جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی ہمیں دو تین چار کاموں کو پیرل کرنا ہو سب کے لیے سیپریٹ تھریڈس کریٹ کر لیں اور ان تھریڈس کے اندر ہم جو ہے ہر ایک کا کام کر رہے ہوں گے پروسیسز آپ نے دیکھے تھے پروسیسز کی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں اسی طرح تھریڈس کی بھی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں تھریڈس کی اسٹیج پہ بات ہم کریں گے لیکن میں تھوڑے سے یہاں پہ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب ہم تھریڈس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تھریڈ بیسڈ کوڈ ہمیں فائدے تو بہت دیتا ہے جیسے ملٹیپل ٹاسک جو ہے وہ پیرل میں ہو رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ تھریڈ بیسڈ کوڈ کا پرابلم بھی یہ ہوتا ہے کہ تھریڈ بیڈ بیس کوڈ ایک تو لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا ایکسپرٹ ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں سو so اس کی یہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ بار بار ریفر کروں گا آپ نے دیکھا ہوگا اپریٹنگ سسٹم کورس میں وہاں پہ اپنے ریس کنڈیشنس پڑی ہوں گی میوچل ایکسکلوژن والے اور باقی پرابلم پڑے ہوں گے وہ کس لیے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ دو تین چار تھریڈس آپس میں ڈیٹا آپس میں ویریبلس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تھریڈ ون بھی ویریبل کی ویلو ریڈ رائٹ کر رہا ہے تھریڈ ٹو بھی ویریبل کی ویلیو ریڈ رائٹ کر رہا ہے تھریڈ تھری بھی ویریبل کی ویلو ریڈ رائٹ کر رہے تو ویریبل کی ویلیو کئی دفعہ بیچ میں خراب ہو جاتی ہے ڈیٹا جو ہوتا ہے ہمارا گاربیج بن جاتا ہے تو اس لیے تھریڈ بیسڈ کوڈ اور وہ وہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پروگرام ہے جس میں آپ کے تین چار تھریڈس کام کریں وہ ہنڈریڈ ٹائم صحیح چلے ون ہنڈریڈ ون ٹائم پہ آ کے وہ خراب ہو جائے آپ نے ایگزامپلس کی ہوں گے جس میں رجسٹرز ایک خاص uh, طریقے سے ایگزیکیوٹ کرے خاص فارم میں ایگزیکیوٹ کرے ایک خاص ترتیب uh, سے تو وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے ہمارے جو کوڈ کے ویریبلس کی ویلیوز کی تو یہ ساری پرابلمز ہم تھریڈز میں دیکھتے چلے آتے ہیں تو بات یہاں پہ یہ کیونکہ تھریڈز کے جو پرابلمز ہوتے ہیں جو بگز ہوتے ہیں وہ ہڈن ہوتے ہیں بہت جلدی سامنے نہیں آتے اس لیے تھریڈ بیسڈ کوڈ کو ڈی بگ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تھریڈنگ کے جو سارے ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے تھریڈز کی اسٹیٹس بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے کوڈ کو ملٹی تھریڈ بھی کس طرح کر سکتے ہیں جاوا کی لائبریریز کو یوز کرتے ہوئے نیکسٹ لیکچر میں بات ہوگی تھوڑا سا جو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں وہ یہ کہ تھریڈ بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک کلاس ہے جو کہ تھریڈ کلاس ہے اس سے ہم اپنا تھری اپنی کلاس کو ایکسٹینڈ کر لیں تو ہماری کلاس بھی تھریڈ بن جاتی ہے رن میتھڈ جو ہے اوور کر لیں تو اس میتھڈ کے جو کام وہ پیرل میں ہونے کی رکھتا ہے اور بعد میں ہم کو اسٹارٹ کر یہ ہمارا جو ہوگا پروسیجر ہوگا ایک تھریڈ بنانے کا اور اس کو کام کروانے کا جس میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں کوڈ کے ساتھ تب تک اگر آپ بکس کو دیکھیں اور اس میں پڑھیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے رن میتھڈ آئے گا سٹارٹ میتھڈ آئے گا اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ نے کام کر کے آنا ہے وہ یہ کر کے آنا ہے کہ ایک کوڈ لکھ کے لانا ہے جس میں تین لوپس چل رہی ہوں وہ لوپ ون سے لے کے تک ہے لوپ چل رہی ہو تو اس کو جب آپ ایگزیکٹ کریں گے تو آبیسلی پہلی لوپ چلے گی پھر دوسری لوپ چلے گی پھر تیسری لوپ چلے گی جو ہم کریں گے یہ کریں گے کہ تینوں لوپس کو اکٹھا چلا کے دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا کہ ملٹی تھریڈنگ کیسے ٹاسک کو پیرال یا سائملٹینسلی ایگزیکیوٹ کرتی ہے اور پھر ہم اس کو اپنی اپلیکیشنس پہ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ کیسے ہم اپنے سرورس کو ملٹی تھریڈٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے کام جن کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے ان کو ملٹی تھریڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ملٹی تھریڈنگ کی مزید ڈسکشن ہوگی تب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ